علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب محترم آپ کی اجازت سے میں آج چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو مختلف معلومات کے حاصل کرنے کے لیے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ دار العلوم دیوبند میں گزارا ہے دار العلوم دیوبند میں علم کے میدان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی ہیں ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا یہ بات صحیح ہے کہ میرا عمر کا سارا حصہ تقریباً دارالعلوم دیوند میں گزرا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آنکھ وہیں کھولی تو یہ بھی ایک درجے میں صحیح ہوگا بچپن ہی سے میرا تعلق دارالعلوم سے رہا میرے والد مرحوما درش تھے اس سلسلے میں میرا آنا جانا بچپن سے تھا جی اور وہاں اس دور میں جس شخصیت نے سب سے پہلے میرے دل و دماغ پر اثر کیا جی وہ شخصیت ایک عجیب شخصیت تھی جن کو ہم مختلف جگہوں میں دارالعلوم کے احاطے میں بھی اور شہر اور قصبے میں بھی ایک بڑے مولوی صاحب کے نام سے سنا کرتے تھے جی جی اتنا معلوم تھا کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ بڑے مولو صاحب کہتے آہستہ آہستہ جب میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا کبھی والی صاحب ان کی مجلس میں بھی مجھے لے جاتے جی دیکھا کہ نہ جبا ہے نہ دستار ہے جی بہت سیدھے سادے ماشاء ایک مول صاحب ہیں کوئی قد بھی بڑا نہیں جی کوئی ایسی وجاحت بھی نظر نہیں آتی مگر سارے دارالعلوم کے اقابر مدرس طالب علم ان کے گرد پروانہ وار گھومتے ہیں یہ وہی بزرگ ہیں جن کو دنیا نے شیخ الہند کے نام سے پہچانا ہے جی جی. جن کو دارالعلوم دیوبند میں اور قصبے میں بڑے مول صاحب کا لقب تھا زمانہ جی جی. القاب و آداب کا نہیں تھا جی. سادگی اور بے تکلفی کا تھا جی جی. ہم بڑے مولو صاحب کہا کرتے تھے بے شک یہی شان تھی. اور جب اس کے بعد دنیا میں نے ان کو اس نام سے پہچانا اس کی ایک وجہ ہے معروف جی. کہ جب انہوں نے آزادی ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا جی اور ان کے ریشمی رومال کی تحریک نے جی. کابل ایران ترکی کو ایک رشتے میں جوڑا جی اور ہندوستان میں ایک انقلاب لانے کا پروگرام بنایا اس وقت دنیا نے پہچانا اور اس وقت القاب شیخ الہند اور شیخ العرب اور شیخ القلاجم کے نام سے پہچانے گئے جہاں یہ ذکر یہاں تک پہنچ گیا تو اس میں اور یہ اضافہ کر دیجیے کہ قیام پاکستان کے لیے علما نے کیا خدمات انجام دی اس خدمت کے انجام دہی میں کون کون حضرات پیش پیش تھے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے جی میں اس زمانے سے ان تحریکات کو دیکھتا رہا ہوں کہ جو حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ تحریک خلافت کے نام سے موصوم تھی اور اس کے بعد اس پر جو دور آئے اور جس طرح وہ ختم ہوئی اور کانگریس آگے آئی خلافت کی تحریک تقریباً متم پڑ گئی یہ وہ دور تھا کہ جس وقت مسلم لیگ نے پاکستان کا اعلان کیا جی اور عام مسلمانوں میں اس کی رفتہ رفتہ مقبولیت عام ہونی شروع ہوئی جی لیکن اس وقت جمعیت علماء ہند چونکہ کانگریس کے ساتھ اشتراک رکھتی تھی جی اس کا خاصا اثر ایک بڑے طبقے پر علماء کے تھا جی کچھ افراد ایسے بھی تھے جی دارال دیوبند کے اندر بھی اور باہر بھی کہ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے درست لیکن عموماً وہ حضرات اپنے گوشوں میں کام کرنے والے تھے سیاسی پلیٹ فارم پر آنے والے نہیں آ, تھے نمایاں ان میں سب سے پہلے جس جنہ جنہوں نے یہ تحریر اس تحریر کو اٹھایا وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان حکیم اللہ علیہ انہوں نے تحریک پاکستان کو ایک بنیادی چیز اور ضروری اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم قرار دے کر اس کے لیے علما سے کچھ مشورے کیے اور پھر کچھ فتوا جاری کیے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ کہ تحریک علما کے اندر اتنی پھیلی کہ دیوبند سے منسلک علما میں بہت بڑی تعداد اس طرف آئی اس میرے استاد اور جو میرے فویزاد بھائی بھی ہوتے ہیں حضرت مولانا شب ال رحمت وہ حضرت حکیم علامت ہی کے اشارے پر مسلم لیگ میں آئے مسلم لیگ کی حمایت میں آئے جی ان کی مالیت میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمت کرنے کی توفیق بخشی شاید. شاید. شاید. تو جب آپ قیام پاکستان کی تحریک میں شامل رہے ہیں محترم یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار قائدات ان سے کب ملے تھے اور یہ ملاقات کس طرح ہوئی تھی حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جی انہوں نے ایک طرف تو عوام کو مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک کو کامیاب بنانے کا ایک مستقل منصوبہ بنایا جی اور اس کو چلایا جی, جی عام کیا دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بھی بات رہتی تھی کہ پاکستان بنے تو وہ صحیح اسلامی خطوط پر بنے اس میں جو اصل مقصد ہے اسلامی ملک بننے کا وہ قائم ہو اور جاری ہو اس سلسلے میں انہوں نے مختلف وفود اور مختلف خطوط قائد اعظم کو ان کے نام لکھے ایک وقت کے سلسلے میں میری بھی حاضری ہوئی ہے ہوا یہ کہ قائد اعظم تشریف لائے ہوئے تھے اجلاس میں دہلی جی مجھے حضرت رحمت حضرت حکم رحمتانوی رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور کچھ پیغام پہنچا کر آؤ جی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اور مولانا شبیر علی صاحب حضرت کے بھتیجے جی اور تیسرا یہ رہ کر ہم تین کا ایک وفد دہلی روانہ ہوا ہم نے کہا کہ ہمیں چند منٹ چاہیے آپ کے. مختصر سا پیغام آپ کو پہنچانا ہے وہ آپ سن لیں انہوں نے رات کے آٹھ بجے کا ہمیں وقت دیا ہم ان کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں کوٹھی سنسان تھی اچانک ایک صاحب نکلے یہ سب سے پہلے پہل میری ملاقات قائد اعظم رہی جی اور میں یہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ قائد اعظم ہے اچھا. خود ہی تسیب لائے اور ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھائی. بٹھا کر کہ میں ابھی آتا ہوں ترسیب لے گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آئے گفتگو شروع ہوئی ہم نے حسب بادہ چند منٹ میں جو بات ہمیں کہنی تھی وہ کہہ رہے جی مگر انہوں نے اس دلچسپی سے اس کو سنا <Patriot> کہ خود ہی اس میں وقت زیادہ لگا رہا ہم نے چاہا بھی کہ ہم اپنی بات کہہ چکے جی اور آن, اب ہمیں کوئی بہت آپ کا لینا نہیں ہے <تصفح> <خنان> کہ نہیں بیٹھ دوسری <cigar> بات جو ایک اہم ہے اس میں اس مجلس میں ہم نے یہ پیش کی اسی زمانے میں پنجاب میں ایک آرمی بل پاس ہوا تھا جی اس میں قائد اعظم نے یہ رکھا تھا کہ مسلمانوں کو فوج میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ اس وقت فوج انگریز کی تھی دی. اور ہم لوگ ہمارے علماء اس سے پہلے فتویٰ دے چکے تھے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے دی. تو یہ قانون جس کی تائید قائد اعظم کے ہاتھوں ہوئی دی. ہمارے اس فتوی کے خلاف تھی اس ہماری رائے کے خلاف تھی اس لیے ہم نے ان سے ارض کیا کہ آپ نے یہ کیا, کیا کہ مسلمانوں کو انگریزی فوج میں داخل آپ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اسی فوج میں داخل ہو کر تو مسلمانوں نے کعبے پر گولیاں چلائی تھی خلافت کے زمانے میں آج پھر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اس پر انہوں جو بات کہی ہے وہ بڑی یاد رکھنے کی اور سمجھنے اور سوچنے کی ہے اور نہیں نہیں مولانا فکر نہ کیجیے انگریز تو گیا فوج ہوگی وہ انگریز کی نہیں ہوگی اپنے قوم کی ہوگی اپنی جماعت کی اور میری آ گویا دیکھ رہی ہیں ایسے واقعے کو کہ مسلمان کی جان ایمان آبرو بچوانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو ہتھیار اس اور وہ ہتھیار چلانا جانتا ہوں میری آنکھیں کو دیکھ رہی ہے یہ پیش آنے नहीं। والا नहीं। اس وقت میں چاہتا ہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کسی طرح فوج میں بھرتی ہوں اور ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں آئے اور چلانا آئے یہ جملے قائد اعظم نے اس وقت کہے تھے جب اس کا کوئی تصور اس کے سامنے نہیں تھا پھر آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ واقعی یہ حالت پیش آئے کہ مسلمانوں کو ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اپنی جان اور آبرو نے بچائی جن کے ہاتھ میں کچھ تھا مولانا اتنی دیر سے ہم جو گفتگو کرتے رہے ہیں تو جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ ایک اندرونی طور پر یہی روح کا فرماتی ہماری اس گفتگو میں کہ قیام پاکستان نظریہ, پاکستان اور مسلمانوں کا عمل اور ترقی کی راہیں ایسے قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں ہمارے معاشرے کی سب سے انقلابی ضرورت کیا ہے آپ نے بہت اہم سوال کیا جی بات تو بہت لمبی ہے مگر میں اس کو مختصر انداز اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نزدیک ایک اہم ضرورت ہے شخصی زندگی کے لیے ہر شخص کو جی اور دوسری اجتماعی کے لیے جی شخصی زندگی میں میرے چاہتا ہوں کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے جائے اس کا اللہ سے رشتہ قائم رہے اور وہ قرآن اور نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا ایسا ہمارا باقی نہ رہے جو نماز کا پابند نہ ہو اور کچھ قرآن پڑھنے کا پابند نہ ہو اگر یہ کام سختی زندگی میں ہم نے کر لیا تو خدا سے ہمارا رشتہ جٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری ساتھ ہو یہ شخصی زندگی کا معاملہ ہے اجتماعی زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی منحرسی ہے اس پر ہم خالص اسلام کے متفق علیہ مسائل کے لیے اپنا تن من تھن سب کچھ خرچ کریں تمام جماعتیں اپنی گروہی اختلافات کو بھی چھوڑیں اپنے جزوی اور فروغی اختلافات کو بھی چھوڑیں دی دی دی دی دی دی دی اور صرف اسلام کے لیے کام کریں یہ دو چیز یہ اجتماعی اور ایک چیز مشترک ہے جو شخصی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو سادہ کریں اور ہم غیروں کی معاشرت کے جو پابند ہو گئے ہیں جو مہنگی بھی ہے جی. اور ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہے درست فرما ہم اس کو اپنی شخصی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی قومی غیرت کے تحت اس کو چھوڑیں اور اپنی قومی زندگی اختیار کریں قومی معاشرتی اختیار کریں بڑا کرم بڑی نوازی شکریہ محتن